اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا آمین یا رب العالمین 26 پارے کا آغاز ہے اور جو مستقل حامین کہ حروف سے صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا یہ ساتویں اور آخری صورت اس زیل میں جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی پیش کیا گیا کہ یہ حوامی میں سات سورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا یہ قرآن کا مغز اس کا جسٹ اور اس کا خلاصہ ہے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے تینوں عقائد یعنی توحید آخرت اور رسالت کا بھی ذکر فرمایا دو کرداروں کا بیان آئے گا ایک وہ فرما بردار جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اللہ کا بھی فرما بردار اور ایک وہ جو اللہ کے بھی نافرمان فرمان ہے ماں باپ کا بھی نافرمان ہے اس کا ذکر ہے قوم آت کا تذکرہ ہے اور ان پر آنے والے عذاب کی کیفیت سے ہمیں عبرت دلائی گئی ہے اور ایک بڑا قیمتی اہم واقعہ اس صورت کے آخر میں جنات کے حوالے سے آئے گا وہ جنات کی جنہوں نے ایک مرتبہ روایات کے مطابق فجر کی نماز میں نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو صرف ایمان ہی نہیں لے آئے بلکہ قرآن کریم کے مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف وہ واپس لوٹے تھے وہ ایک بڑا یونیک واقع ہے جو اس صورت کے آخر میں انشاءاللہ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین یہ حروف مقتحات ہیں تنظیم الکتاب من اللہ عزیز الحکیم یہ قرآن یہ کتاب اس کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا ہے ماں خلقن بینا اللہ بالحق و اجر مسمہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ اجر مسمہ اور ایک وقت مقرر تک کے سارا نظام بھی ایک وقت تک کے لیے ہے تم بھی ایک معین وقت کے لیے ہو و لدین قفر و اما اون ویر ومعور دون جن لوگوں نے کفر کیا جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس وہ احراض کر رہے اور مزاق اس کو اڑا رہے ہیں کل آرائی تم اے نبی علی السلام فرمائیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ادونی مجھے دکھاؤ تو صحیح مادہ خلق من الارض انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ام لو شرک فی السماوات یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں کیا ان کا کوئی حصہ ہے کیسے معبود تم نے اختیار رکھے جن کا کوئی تخلیق میں حصہ نہیں کوئی اختیار میں حصہ نہیں بھی کتاب من قبل میرے پاس اس سے پہلے تم سچے ہو کوئی دلیل شرک کے لیے نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے یہ, ان کا یہ عقل اور نقل کی تفصیل پہلے آ چکی ہے ومن اول اومن دو نا ہی اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکارتا ہے مل لا یا سجیب الہو الا یاما اس کو کہ جو اسے جواب نہ دے سکے قیامت کے دن تک بہم عام مغ غافلون اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ان کو پکارنے کا کیا فائدہ وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُ لَهُمْ أَعْدَاءً اور جب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کی دشمن ہو جائیں گے جن جھوٹے معبودوں کو پکارا وہ ان سے دشمنی کا اظہار کریں گے وخان کافرین اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہو جائیں گے وہ ناتم اور جب جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جو کہ واضح آیات ہیں قول کفر <جَعَاهُم> تو کافر کہتے ہیں جنہوں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ گیا ہانا سے مبین کی یہ تو کھلا جادو ہے معاذ اللہ ام افطارا, کیا وہ کہتے کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود بنا لیا ہے قل اے نبی علی السلام فرمائیے ہوں, اگر میں نے اس سے خود بنا لیا ہے ان قرآن فلاں من شعیح آ تو مجھے اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے یہ دو ٹوک انداز اس لیے ہے کہ حضور خود اللہ کے حکم سے قرآن پیش کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو اس کے بارے میں بطور گواہ کافی ہے میرے والا نہایت میں رسولوں میں سے نیا رسول تو نہیں ہوں کم اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا میں تو صرف اسی کے پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے وما اللہ و ما انا الا نذیر مبین اور میں تو وازے توپا خبردار کرنے والا ڈرانے والا رسول ہوں۔ یعنی پہلے بھی رسول اتے رہے کوئی نئی بات تو نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل نتائج کیا نکلے انجام کیا ہونا وہ اللہ جانتا ہے۔ میں تمہیں یہ کچھ بتانے کو نہیں آیا بلکہ وہ پیش کر رہا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ قل ارائتم من انخان دفر وکفر, وکفر تمہیں اگر یہ قرآن اللہ کے پاس ہے سے اس کا انکار کر ڈالا ہے من بنی اور گواہی دی ہے ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر فامن بس وہ ایمان لے آیا وسطر تم اور تم نے تکبر کیا دیکھو پہلے بھی کتابیں آتی رہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیکھ لو بعض مفصرین کا خیال ہے یہ آئے مدنی شریف مدینہ شریف سے متعلق جہاں عبداللہ بن سلام موجود تھے رضی اللہ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے ایمان لے آئے تھے ان کا ذکر ہے اور بعض کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے عام لوگوں کا بیان کہ جو موسا علیہ السلام کی دعوت پر لبائی کہہ کر صاحب ایمان ہو گئے تھے حاصل کلام پہلے بھی کتابیں آئیں پہلے بھی رسول آئے پہلے بھی ماننے والے تھے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وس تک بر اور تم نے تکبر کیا ان اللہ قومین بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا بقین الدین آ من اور کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا لوکھانا خیر ماں سباقونا اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ اس کی طرح پہل نہ کرتے یہ ہے ان کا گھمنڈ اور تکبر یہ مذاق اڑاتے تھے ذکر پہلے بھی آتا رہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے ماننے والے بلال یہ تو غلام یہ خباب یہ تو لوہار کا کام کرنے والا ہمارے معاشرے کا کمزور آدمی معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ان کا جو گھمنڈ اور ظام تھا تکبر اس کا اظہار ارے یہ ماننے والے کمزور لوگ ہیں وہی بات کہ معاشرے کے وہ طبقات جو اشرافیہ کہلاتے ہیں جو لیڈرشپ کی پوزیشن پر ہوتے اور ان کے مفادات پر حق کی دعوت سے ضرورت پڑتی ہے تو وہ معاشرے کی وہ طبقات جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے مگر وہ پیغمبر کی دعوت حق کو قبول کر لیتے ہیں ان کا مذاق اڑات وہی بیان ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں اگر اس میں کوئی خیر ہوتا ہے جو دعوت آئی ہے قرآن کی تو ہم آگے بڑھ کر قبول کرتے ہی مذاق میں اڑانا چاہایا کہیں هَا <قدیم> تب یہ کہیں گے تو پرانا جھوٹ ہے وہی پرانی رویش کے پچھلے لوگوں کی طرح انکار کرنے پر اڑے ہوئے ہیں ومین قبل کتاب موسا امام و اور اس سے پہلے موسن السلام کی کتاب تو تھی جو کہ رہنما تھی اور رحمت تھی وہ ہادا کتاب مصدق الحسان عربی اور یہ کتاب انہیں یعنی قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے عربی زبان میں ہے لیوم ودین غالموں کو ڈرائے ببو شناحسن اور ایمان والوں کے لیے عمدگی وہ وہ کے ساتھ احسان کرنے والے نیکمل کرنے والوں کے لیے قرآن بشارت ہے ان اللہ قل اور اب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تم مستقام ہو پھر وہ اس پر ڈٹ گئے ایسی بات سرحمی مسجد آیتمبر تیس میں بھی آئی یہ ڈٹ جانا یہ استقامت پوری قیامت ہے باطن میں بھی استحکامت ظاہر میں بھی استقامت پوری زندگی ڈٹے رہنا ان کے بارے میں فرمایا فلاح ملون ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جن یہی لوگ جنت والے ہیں خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جزا مدون اس کا بدلا جو وہ عمل کیا کرتے تھے جنت اے اللہ ہم تجرب کا سوال کرتے ہیں اب بڑا پیارا بیان ہے ماں باپ کے حوالے سے خصوصاً ماں کے حوالے سے اور وہ جو معروف حدیث ہم سب کو پتا ہے یار رسول اللہ علیہ السلام میرے حسن سرو کا سب سے بڑھ کر مستحقیق کون تمہاری ماں پھر ماں پھر ماں پھر پھر ابا جی وہ ماں کا تین گنا درجہ جو حدیث شریف میں ہے اب ماں کی تین طرح کی مشقتوں کا بیان اس مقام پر پھر ایک بڑی جامع دعا ہمارے سامنے آئے گی انسان کی جو انٹلیکچیورٹی ہے شعور کا بالغ ہونا پختہ ہونا اس کی عمر چالیس برس بتائی گئی وہ ذکر بھی آئے گا اور ایک فرما بردار جو ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے اللہ کا بھی نیک بندہ ہے اس کی بڑی پیاری دعا آئے اور یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے اپنے لیے ماں باپ کے حوالے سے پورے گھر کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے بہت پیاری ہوا تو یہ آئے نمبر 15 بہت توجہ فرمائیے گا وبستین احسان اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن شروع کرنے کی وصیت کی ہے مختلف پیرائے استعمال کی مقبا ربو کا کبھی فرمایا طے کر دیا کبھی فرمایا وبسئینہ کبھی فرماتا ہے کہ اللہ کے وابط اللہ ولاشری وبی والدین احسان انداز اختیار کی تفصیل ہم نے سور بنی اسرائیل آئے تیئیس سو چوبیس میں سمجھی پانچ مرتبہ کم از کم اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے فورن ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا اب خاص ماں کا ذکر حملت امہ کرہا اس کی ماں اس کو تکلیف کے ساتھ اپنے بطن میں اٹھائے پھر رہی و وضعتہ کرہا کو جنم اور اس ماں نے اسے تکلیف جھیلتے ہوئے اس کو جنم دیا وہ حم ل شہرام اور اس کی یہ حمل کی مدت اور دودھ چھوڑانے کی مدت کل تیس مہینے ہے تین مواقع ہیں. یہ حمل کی مدت بڑا ایک سخت مشقت والا معاملہ ہوتا ہے عورت کے لیے ایک ماں کی حیثیت میں عورت کو اللہ نے فطری طور پر کمزور بنایا مگر اس کے وجود میں اللہ ایک پوری ایک انسان کی تخلیق کر رہا ہوتا ہے اتنا بڑا کام اللہ اس کے وجود میں اس سے لے رہا ہے اللہ اکبر پھر جنم دینے کا موقع شدید ترین ہارڈ ٹائمز جسے کہتے ہیں نا وہ ایک عورت کے لیے جب وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے مشکل ترین معاملہ اور مرالا ہوتا ہے زندگی کا اور نمبر 3 یہ دودھ پلانے کی مدت جو کہ دو بدس سے میں ذکر کرتا ہوں یہ ابتدائی برس یہ انتہائی مشقت والے معاملات ہیں اللہ ہماری ماؤں کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور اگر چلی گئی ہیں تو آج بھی احساس ہو تو ہاتھ اٹھیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے لیے بننا ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ خاص ماں کا ذکر تین مرتبہ قرآن نے بھی کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی معروف ہمارے علم میں ہے ضمن ایک اہم بات حمل ہوں وہال ہوں طلا شراہ اس کا حمل جو پریگنسی کا ٹائم ہے اور اس کا دودھ چھڑانے کا معاملہ یہ تیس مہینے ہیں تیس مہینے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سورت البقرہ آئے دو سو تینتیس ٹو تھرٹی تھری واطین کاملین مائیں دو سال کامل اپنے بچوں کو دودھ پلائیں یہ میکسیمم عمر ہے دو سال کی مدت ہوئی دودھ پلانے کی تو چوبیس مہینے ہو گئے سے چوبیس نکال 6 بچہ بچا یہ کم از کم مدت ہو سکتی ہے حمل کی اور اس آیت کی روشنی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں بھی اور بعض صحابہ نے مختلف مواقع پر کچھ مسائل آئے کہ کسی پر ایک الزام لگ رہا ہے کہ بھئی یہ ساڑھے چھ سات مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو اسی آیت کے مطابق بتایا گیا کہ چوبیس مہینے وہ نکال دو تو چھ مہینے بچے کم از کم یہ مدت بھی حمل کی پاسبلٹی ہے ریئر کیسز میں ایسا ہوگا ہو سکتا ہے تو اس پر وہ الزام درست نہیں مانا گیا باقی تفاصیر میں پڑی تو یہ نقطہ اور ان مقدمات کے جو فیصلے ہوئے وہ تفاصیل آپ کو تفاسیر میں انشاء اللہ تعالی ملیں گی حتا اذا بلغ اشدهو یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچا وا بلغ اربعین سناتن اور ہو گیا وہ 40 برس کا اشد اشدہو. شدید کا مطلب وہ ایکسٹریمسٹ والی بحث نہیں یعنی پختہ ہونا جسمانی قوت بھی اپنی پختگی کو ہے اور انٹیلیجچول میچورٹی بھی اپنی پختگی کو ہے یہ ہے 40 برس کا معاملہ انتہائی ادب سے ہمارے تو 40 کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتے. اور حضور علیہ السلام کی تحریک تو شروع ہوئی ہے چالیس برس کے بعد اللہ کے بندو کچھ تو ہم خیال کریں چالیس پہ تو پختگی ہے یہ تھوڑی اللہ بیماریوں سے آواز سے محفوظ رکھے اصولی بات میں کر رہا ہوں کہ اب تو مشقتیں جھیلنے کے قابل ہونا ہے اب تو اپنے آپ کو ہارڈ ورکنگ کے لیے تیار کرنا ہے اور سب سے بڑا ہارڈ ورکنگ کا معاملہ اس امت کے کاندوں پر وہ ہے جو چالیس برس سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر دین کی ذمہ داری کا معاملہ آیا نہ کہ اس کے بعد اپنے لیے مارجن اور رعایتیں اور ریبیٹس لینا شروع کر دینا نہ اپنے آپ کو مشقت کو جھیلنے کے قابل بنانا خیر چالیس برس کی عمر بیان ہوئی قوالا اس نے عرض کی ربی اوزی اچھا ایسی دعا سلیمان علیہ السلام کی بھی ہے تھوڑا سا فرق ہے یہاں سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی اسی نوعیت کی تھی ربی اوزی اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے خوب توفیق دے احمد ان اکلطی انعام تلیہ کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر انعام فرمائی وہ اللہ اور جو تون میرے والدین پر نعمت انعم فرمائی ذکر پہلے بھی آیا آج اگر میں کچھ ہوں تو ظاہر کے اسباب کے تحت اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہاں میرے اساتذہ کا بھی میرے, فیملی کا بھی میرے اور لوگوں کا بھی مجھ پر احسان ہے مگر اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد علیہ السلام سب سے بڑا احسان تو ماں باپ کا ان کو وسائل ملے تو میری پرورش ہوئی تو آج میں اس قابل ہوا تو ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو جن کے تو پھیل آج میں کہیں کھڑا ہوں رب بھی اوزی والد اے میرے لا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر انعام فرمائی اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی وہ ان سول ہن اور یہ کہ میں نیک عمل کروں تر توجہ کیجئے گا جس سے تو راضی ہو جائے عمل تو بہت سارے ہیں بات تو ہے کہ اللہ کے قبول ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ تیرا عمل میرے لیے ہے اللہ کہہ دے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے فد خلی فی عبادی فد جنتی وہ عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے لوگ بڑا اچھا کہہ رہے ہیں میں کوئی فائدہ نہیں لوگوں کا اچھا کہنے کا اگر میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا ہاں اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے لوگ اچھا سمجھنے اور اللہ اچھا نہ سمجھے اللہ کے بھی اچھا نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں تو اللہ مجھے عمل کی عمل بھی اپنی میں اپنی سوچ سے اپنی فکر سے اپنی اپنے تئیں نہیں کر سکتا اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتا تو مجھے اللہ نیک عمل کی توفیق دے کون سا عمل تر واہ جس سے تو راضی ہو جائے وہ اصلیخ الفاظ پہ غور کیا وہ اسلیخ لی اور میرے لیے میرے معاملے میں اصلاح کر دے فی ضروری میری اولاد کے بارے میں ہم چکر میں اولاد سیدھی ہو جائے ہم چکر میں اولاد سیدھی ہو جائے اللہ تعلیم دے رہے خود سیدھے ہو جاؤ وہ اصلیش لی اللہ میرے لیے اصلاح کا معاملہ کر دے فی ضرتی میری اولاد کے بارے میں اللہ مجھے سیدھا کر دے میں سیدھا ہوں گا تو پیچھے میری اولاد بھی سیدھی ہوگی ایک صحابی کا واقعہ ضمن ہے کام آئے گا کا بہت پیارا ان کا گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا تھا کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا دو تین دفعہ کوشش کی کنٹرول میں نہیں آیا سمجھدار تھے اللہ کے پیغمبر کے صاحب چھوڑا گھوڑا چھوڑا گھوڑا اور گئے سجدے میں خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑ پھر کھڑے ہو گئے ایک صاحب نے دیکھا بھئی یہ کیا ماجرہ? دو چار اور کھینچتے ل... اختیار میں ہوں اس کے ساتھ گڑبڑ کی تو میرے نیچے والے میرے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں یہ سوچ تو بھائی اس کے ساتھ سیدھا کر لو معاملہ یہ آسان ہے سستے میں کام ہو جائے گا اس کو کتنی مارو گے بھئی. ہاں وہ آدھی ہو جائے گا کھانے کا پھر تو وہ کبھی نہیں سنے گا تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ درست کر لو سستے میں کام ہو جائے گا وہی اور اے میرے, رب میرے لیے اصلاح کا معاملہ کر دے میری اولاد کے معاملے میں امنی تب تو کا بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا وہ امنی من المسلم اور بے شک میں مسلم یعنی فرما برداروں میں سے ہوں اللہ یہ دعا مجھے آپ کو یاد رکھنے کی بھی توفیق دے اور سمجھ کر مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے نے لکھا ہے حضرت اوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو بھی ابو کہا بڑھاپے میں ایمان لائے تھے وہ بھی ایمان لائے عبد الرحمن جو ان کے صاحبزادے بدر کہاں تھے کفر کے کیمپ میں تھے نا یاد آ رہے واقعہ مشہور ہے وہ بھی ایمان لے آئے تو پوری فیملی کے لیے اوپر نیچے بہت پیاری دعا ہے جو اس مقام پر سکھائی گئی ہے فرمایا الا اکا یہ وہ لوگ ہیں میں تقبل احسن ابھی ہم قبول کرتے ان کے وہ اعمال بہترین جو انہوں نے کیے عن اور ان کی برائیوں سے سوال کرتے ہیں اس کے برعکس دوسرا کردار ماں باپ کا بھی نا فرمان اللہ کا بھی نا فرمان کیسا کردار فرمایا وہ لبی قوالی دئی اور وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے ان تو مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا قیامت کھڑا کیا جاؤں گا وقت خلطن قبل وقت خلط قبلی حالانکہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے کیا باتیں کرتے مر کر واپس آیا کس کی تم باتیں کرتے ہو منڈے کے بعد دوبارہ زندگی مہما یسگی سانی اللہ اور وہ دونوں ماں باپ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اللہ سے رجوع اللہ سے مانگنا وہی لقآ اس کو کہتے کہ تیرا برا ہو ایمانا ان نواد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ماں باپ کا کام بہرحال اپنا کام کرنا ہے اپنی سی کوشش کرنا ہے اپنی سی محنت کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا بھی ہے البتہ اب ہم اپنی بات کریں تو وہ دیکھ لیں کہ ہم کیا واقعی محنت کر رہے ہیں اپنی اولاد پر جتنا ان کی میتھ کے اچھے ہو جانے کی اور انگریزی کے اچھے ہو جانے کی فکر ہے کم سے کم ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کے اتنے بہتر ہونے کی فکر ہے ہمیں دنیا میں کل وہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں آخر میں وہ کامیاب ہو جائیں اس کی فکر ہے کہ نہیں کتنا ہمارا پیسہ وقت صلاحیت اور ہماری کانسنٹریشن اس اولاد کی صرف دنیا تعلیم میں لگ رہی ہے اور کتنا دین کی تعلیم میں لگ رہی ہے کتنا ان کے لیے دنیا کی آسائشوں کو جمع کرنے میں وقت لگ رہا ہے اور کتنا ان کی آخریں بنانے میں وقت لگ رہا ہے یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا پھر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے پھر بھی اولاد نہ مانے تو پیغمبر کا بیٹا نہیں مانا باقی کسی کی کیا حیثیت ہے کہ پیغمبر نے تو آخری وقت تک یاد علیہ السلام آخری وقت تک کی کوشش کی نہیں مانا وہ نہ حصہ پورا کر دیا ان نواد اللہ حق بے اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں الا اک اللہ یہ وہ لوگ کہ جن پر اداب کی بات ثابت ہو گئی ان امتوں میں قد خلط من, من جو انس سے قدخلت گزر چکی ہیں جنات میں سر انسانوں میں سے ان نہمکان و خواصری بے شک و خسارہ پانے والوں میں سے تھے بلی کل عم درجات اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے بلیم اور انہیں ان کے امال کا پورا پورا بدلاؤ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَيَوْمَ يُعْرَدُ الَّذِينَ كفروا عالم نار اور جس دن لائے جائیں گے ادہ تم باتی کو تم اپنی نیمتیں دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے ہو اور اس کا فائدہ بھی اٹھا چکے ہو فلیو مجزو نہ بس آشنمی رسوائی کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے وَبِمَا كُمْ تم تَفْسِقُونَ اور اس سے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے ایک ضمنی سی بات ہے ناحق تم تکبر کرتے تھے ولتا مفہوم نہ لے کہ کبھی تکبر کرنا حق بھی ہو سکتا ہے نہ جب بھی کوئی تکبر کرے گا تو وہ نہ حق ہی ہوگا اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ تکبر اس کے لیے روا ہے المتکبر اللہ سبحانہ وتعالى کی شان ہے و بما کنتم تفسقون اور اسی کی تم نافرمانی کرتے تھے اب قوم عاد کا بیان ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وذكر اخا عاد اور قوم عاد کے برادری کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے اذ انذر قومه بالاحقار جب کہ انہوں اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں ڈرائیا یہ یمن کے قریب کا علاقہ اس قوم کا مسکن تھا وَقَدْ خَلَتِ, وَقَدْ خَلَتِ النُذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ اور گذر چکے ہیں ڈرانے والے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی نہیں رسول اللہ تعبدو اللہ سب نے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو امنی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم بیشے میں تم پر ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے ان لوگوں نے کہا حود علیہ السلام سے عن کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو فطینا بیما جو کچھ ہم سے وعدہ کرتے ہو ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو انما العلم عند انہوں نے فرمایا کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وہ ابل ماسل تبھی اور میں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچاتا ہوں اراكم قومن لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو اب اس مقام پر ایک نئی بات جیسے مرتبہ ذکر ہوا یہ واقعات دہرائے ضرور گئے ہیں مگر کوئی نہ کوئی نیا نقطہ ہر مرتبہ ہمارے سامنے آتا ہے فلمقبیلا اودیت ہند پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ ایک ابر یعنی بادل ان کی وادوں کی طرف چلا آ رہا ہے تو بولے یہ تو ہم پر بارش لانے والا بادل ہے دیکھ کر خوش ہونے لگے بہت خوشیاں منائیں گے بارش برسے گی اور شب شپا ہوگا ذرا معاف کیجئے گا سلینگ لفظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا ہے تو یہ کرنے لگے حضور بھی بادل دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آندھی دیکھتے تھے تو سجدے میں چلے جاتے تھے اما عائشہ نے پوچھا کیوں تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ یہ قومی آگ پر بھی بادل آئے تھے اور وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ کا موقع ہوگا ذرا پکنک ساٹ آف ہوگی اور اس میں ہی ان کے لیے عذاب کا معاملہ تھا آگے قرآن کہہ رہے بل ہوا مستا جل تم بھی بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے ری ہن ایک تیز ابا فی ہاں جس میں دردناک عذاب ہے تو دم ہا وہ تحس تحس کر دے گی ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے پس کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے مکانات کسی وقت کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کدار کل قومل مجرمین اسی طرح مجرمین کے قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں یہ تھا اس قوم پر جو بادل میں عذاب آیا انہوں نے سمجھا بارش برسے گی جو ہے وہ کھیل کود ہوگا کچھ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنے گا اور اسی میں عذاب تھا اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی چلتی ہوایں تیز چلتی تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے سجدے میں ہوتے تھے آج ہمارے اگر پتہ چل جاتا ہے پرانی بات ہے لیکن اب بھی لوگ باز نہیں آتے وہ جناب طوفان آ رہا ہے طوفان آ رہے تو طوفان آ رہا ہے تو اللہ سے استعفی کرو بھائی نہ کہ سی سیویو پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور جو وہاں کی پولیس والوں نے اگر بیرئر لگا رکھے تاکہ لوگ آگے نہ جائیں اس کو کراس کرو اور سمندر کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو کر جہاں تک جانے کا امکان ہے وکٹری کا نشان بنا کر اپنی تصویریں کھینچ کر فیس بک پر اپلوڈ کرو اللہ اکبر کبیرہ رابطہ بنا رہے آپ طوفان کی خبریں اور اللہ کا شکر کرے کراچی والے اس سمندر کے اس لیول سے نیچے بچپن سے آپ بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں طوفان آ رہا ہے آ رہا ہے اگلے دن اللہ نے اگلے اس کا رخ مڑ گیا وہ مڑا نہیں میرا رب رب کے نے موڑ دیا اس کو ذرا کراس کرے تو کیا ہوگا کہاں بچیں گے ہم لوگ چالیس کلومیٹر کی کیا مار کیجئے گا پچاس کلومیٹر میکسیمم ایک کونے سے دوسرا کونا میکسمم سبب سب کا چلے جائیں ڈرنا چاہیے اللہ کے آداب سے ہم لوگوں نے ان چیزوں کو ہاں جن جگہوں پر لوگ کہتے ہیں جناب یہ موجود ہڑپا اور ٹیکس کے لائقے کیا تہذیب کی تباہ ہو گئی تباہ ہو جانے والی تہبیزیبوں سے وہاں عرب روپیہ لگا کر کے انتظام کیا جائے پکڑنی چاہیے. وہاں دھندش یہ قوموں کی علامت, علامت. سخت بات ہے مگر سننے کا حوصلہ میں ہونا چاہیے سخت بات ہے ہم نے ان چیزوں کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور اس قوم پر یہ آیا تو یہ کھیل تماشا ہی سمجھ رہے تھے آگا تھا اور سنت کان کمفی رسور اللہ اس حضور کی سنت کیا بتا رہی ہے تیز آندی تو اللہ کے حضور سجدے میں تیز ہوا چل رہی اور اللہ کے حضور سجدے میں بادل آرے کالی گھٹائے اللہ کے حضور سجدے میں حضور کا معاملہ تو یہ تصل اللہ علیہ وسلم یہ امت کو حضور نے تعلیم دی ہے بہرحال آگے فرمایا ولاقت مکنہ فیما ام مک کنا امام مکن ان نہ قدر جتنی تم نے اس پر قدرت نہیں دی یعنی مکے والوں جو بات پہلے بھی آئی کہ تمہیں اس کا ٹیم پرسینٹ بھی نہیں ملا جو پچھلی بڑی بڑی قوموں کو ملا مگر وہ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے بچا اب سار افیدا اور ہم نے ان کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور دل فما سمعهم ولا ولا من تو نہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل کچھ ان کے کام آئے یعنی دل و دماغ کی صلاحیتیں عید کان و اللہ جبکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا وہ کان بھی اون اور ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا وہ مدافع اڑایا کرتے تھے بڑی صلاحیتیں تھیں بات ہو چکی تفصیل سے بغیر اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ ان کی صلاحیت ان کی اس وقت کی ٹیکنالوجی اس وقت کے وسائل کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہ ہوئے اور یہ قرآن اٹس ناٹ اے بک آف اسٹوری اٹس ناٹ اے بک آف ہسٹری اٹس اے بک آف گائیڈنس قرآن جو بیان کر رہا ہے تو ہر دور کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے ٹیکنالوجی پہ ناش کرنے والے اور اپنی طاقت پہ گھمنڈ میں اترانے والے دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح پچھلی قوموں کو جن کے پاس طاقت تھی قوت تھی وسائل تھے ذرائع تھے اسباب تھے ٹیکنالوجی تھی محلہ تھے جائیدادیں تھی, تھی, تھی بادشاہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مٹا ڈالا کچھ ان کے کام نہیں آ سکا ہلاک کر ڈالی تمہاری اور ہم نے بار بار اپنی نشانی دکھائیں تاکہ وہ لوٹیں عبرت حاصل کریں مکے والوں کو عرب کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے فلیند اللہ قربان علیحا پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں ان نے بنا لیا تھا اللہ تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بڑا ناس تھا کہ یہ فلا بچالے گا فلا بچالے گا فلا بچالے گا کیوں یہ جھوٹے معبود بچانے کو نا ان کو بل ول عنہم بلکہ ان سے غائب ہو گئے وذالک اس قوم وما كانوا یفتنون اور یہ ان کا بہتان تھا اور وہ جھوٹ تھا جو وہ گھڑا کرتے تھے اب واقعہ ہے وہ جنات کے حوالے سے اب بڑا پیارا بڑا قیمتی بڑا موٹیویشن کا واقعہ ہم تو انسان ہیں الحمدللہ اور مغلقات نے سمب الحمد پھر امام و صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں ایسے ہی ہے نا جی تائیں جناب سے کچھ سیکھتے ہیں فرمایا یہ اس کا پس منظر کیا ہے اللہ کی شان تائف کا واقعہ ذہن میں ہے اللہ اکبر اس کائنات کا مبارک ترین خون اللہ کے راہ میں بہا ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں نے دس برس میں وہ نہ کیا جو طائف والوں نے چند لمحات میں وہ کر ڈالا امام و کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم زمین والے انکار کر رہے ہیں اللہ ہے۔ حضور راستے میں واپس ہو رہے ہیں حضرت زید بھی ساتھ رضی اللہ عنہ ایک جگہ واقع وادی نخلا میں حضور نے قیام فرمایا اور مفسرین کی معروف رائے کے مطابق اور روایت کے مطابق حضور فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں دنیا میں انسانوں نے تعریف میں یہ کیا ہے ہاں حضور کا دل بھی تو دکھا ہو گئے نا بڑی چاہت کے ساتھ حضور گئے تھے اللہ اکبر اور اللہ رب العالمین کی شان بے نیازی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں انسان انکار کر رہے ہیں ہم کو بھیج رہے ہیں لیجیے جنات آ گئے کے پاس اور حضور اور حضور کی کیا تلاوت ہوگی اللہ اکبر کبھی جی فجر میں کتنا تلاوت ہوتا ہے تلاوت کا معمول تھا حضور کا سورہ حجرات کل پڑیں گے چھبیس سے پہلے سے لے کر البروج ذات البروج آخری پارا سورہ حجرات سے سورہ بروج کی جو صورتیں ہیں اکثر یہ حضور فجر میں تلاوت کرتے تھے ہاں جمعے کے دن سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورہ دہر دوسری رکعت میں یہ معمول تھا حضور کا عام طور پر اتنا قرآن تلاوت ہوا ہوگا کچھ آیات آج کل کے حساب سے کہ یعنی تقسیم رکو کی باقی ہے نا تین رکو چار رکو پانچ رکو اتنا ہی نا اس کے بعد کیا ہوا آئیے قرآن سے ہیں صرفنا إليكَ نفر من ایک جماعت کو پھیر لائے بہت توجہ سے وہ قرآن کو سن رہے تھے فلما ہداروں جب وہ اس کے ان کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ جنات کو بھی قرآن کے آداب پتا تھے سرے آپ کے آخر میں سجداد ہے نا اس سے پہلے ادا پوری القرآن فسطنی او لہو ان جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو توجہ سے سنو دوسری ہے لیکن یس سمیون قرآن توجہ سے اور جب پہنچے تو ایک دوسرے سے انستو خاموش ہو یہ قرآن کے آداب میں سے جب وہ پڑھنا مکمل ہوا تلاوت مکمل ہوئی ولقم ہی مندرین تو اپنی قوم کی طرف مندر ڈرانے والے خبردار کرنے والے بن کر لوٹے اللہ اکبر کچھ قرآن حضور سے سنا ہے علیہ السلاۃسلام اور اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں مسلمان تو تھے دیکھ رہے ہیں اگے ذکر آ رہا ہے موسی علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور اب امام الانبیاء پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہی نہیں لے آئے ایمان کی دعوت دینے والے بن کر لوٹے ہیں یہ جنات سنی اگے ان کی تقریر قالو انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا बेशक हमने کتاب سنی ہے انزل من بعد موسی جو موسی علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ موسی علیہ السلام کے ماننے والے تھے مصدق لما بين يدي اپنی سپشڑی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کتاب یعنی قرآن یہدی دی الحق سی حق باغ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے یہ کلام وہ این تاریخ مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے یہ کلام یا او منا اے ہماری قوم عجیب دا اللہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو وہ بھی اور اس پر ایمالو یا پھر لکم بن جنوبی کم اللہ تمہارے کچھ گنا بخش دے گا و جد من انداب علیم اور تمہیں دردناک آزاد سے پناہ دے گا وہ ملاجیب دا اللہ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا فلح کرنے مجھے نہیں ہے وليس اور اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا فی ولا یہی لوگ میں ہیں یہ تقریر آگے جنات کی دو عجیب واقعات قرآن میں یاد آ گیا ہوگا آپ کو ایک وہ جادوگر ادھر دیکھا مورزا ادھر ایمان لیا اور کھڑے ہو کر ڈٹ گئے فرون کے دربار میں یاد آ گیا وہ تو جادوگر خیر انسانوں میں سے بٹ جادوگر تھے اللہ اکبر اور یہ جنات ہیں اور ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو چھبیسواں پارا پڑھ رہے ہو رمضان شریف کی پچیسویں شب ہے اتنا قرآن ماشاءاللہ الحمدللہ گزر چکے ہو اب کیا ارادے ہیں بھائی اب کیا ارادے ہیں آئندہ کے لیے 26 ہا جی چھبیسویں شب میں آئیں گے خطمے قرآن میں بھی آئیں گے ان شاء اللہ ضرور جی اللہ تعالی ہم سب کو پھر جمع فرمائے اس کے بعد جنات کو سمجھا رہے ہیں نا ہمیں اور حضور کو کیا تسلی عطا ہو رہی ارے انسان رد کر رہے ہیں تو حضور آپ پریشان کی ہوتے ہیں ہم جنات کو بھیج دیتے ہیں وہ قبول کریں گے اللہ اکبر ایک دائ دین کے لیے کیا رہنمائی ہے مایوس نہ ہونا اللہ کہاں سے قبولیت کے دروازے کھولے اللہ کہاں سے نصرت عطا فرما دے اور تم اپنا کام کرو یو شوڈ مائنڈ یور اون بزنس اللہ سبحان و تعالیٰ تم اپنا, اپنا کام کرو اور دوسری بات کیا ہے تھوڑا قرآن سنا تو قرآن کی داغی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ الحمدم تو مسلمان ہیں الحمد لیکن جو بات بار بار آ رہی ہے ننانوے فیصد مسلمانوں نے قرآن نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ تو دوسروں کو دعوت ہے لے ہیں ادھر یو ہی اب آپ کہیں گے وہ جگہ ہی نہیں آپ پر تو جگہ اللہ تعالیٰ دے گا ان اللہ تعالیٰ مل کر بیٹھیں گے سمٹ کر بیٹھیں گے لے آئے دوسروں کو اکثر اگر وہ ترابی کا معاملہ ختم ہو گیا نا ان کو کیا پتا کہ قرآن اس طرح بھی بڑھایا جاتا ہے ترابی اس طرح بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو فور ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد کیا ہے رمضان کے بعد کی ترتیب آ رہی ہے کورسز کا ذکر آ رہا ہے بہت ساری باتیں آ رہی سیکھیں گے تو سکھائیں گے نا سمجھیں گے تو آگے سمجھانے والے بنیں گے خی رکمن قرآن تم سے بہترین جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے کوشش کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی کی اور قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کی ولم قو <الْمَوْتَى> کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو بنایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کرے بلا کیوں نہیں ان نہ قدیر بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے یہ جملہ کبھی تھوڑا عجیب لگے گا کسی کو اللہ تھکا نہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت جی ضرورت ہے اس لیے کہ اہل کتاب نے تھکا دی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اللہ محاد اللہ ان کا آج بھی جو بائبل کا سٹینڈرڈ ورژن ہے کنگ جیمز ورزن جو کہا جاتا ہے اس میں اب بھی لکھا ہوا ہے ہی کریئٹڈ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ ان سکس ڈیز اینڈ ہی ریسٹرڈ آن دا سیون انلہ سنڈے ان لاجون اللہ نے چھ دور میں آسمان کو بنایا ساتویں اللہ تعالیٰ نے چھٹی کی. آرام کیا انہجون یہ آخری کلام اللہ نے ہر بات کی وضاحت پرما دی جو ان لوگوں نے الزام تداشی کی اور اللہ کو بھی نہیں چھوڑا محاذ اللہ اللہ کہتے یا خلق ہندنا اللہ ان کی تکلیف سے تھکا نہیں ہے وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے بے شک وہ اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے یوم عورت اللہ دین کفر عالم ناؤ جس دن کافر جہنم کی آگ پیش کی جائیں گے پوچھا جائے گا علی صحا بالحق قول کیا یہ حق نہیں ہے قالوا بلا وربنا وہ کہیں گے ہاں ہاں اور ہمارے رب کی قسم قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اللہ فرمائے گا بس تم عذاب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل بس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے جیسے اول العزم اعلی ہمت رسولوں نے صبر کیا۔ ایک مراد تمام ہی انبیاء ہمت والے تھے اور یہ خاص مراد پانچ رسول جن کا سورہ شورہ آیت نمبر 13 میں بھی ذکر تھا ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپ صبر کیجئے جیسے علی ہمت رسول نے صبر کیا ولا تستعجل لهم اور ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ کیجئے گا وہ اپنے وقت پر ہی آئے گا کہ انهم یوم یرون ما یعدون لم یلبثوا الا ساعه من النهار جس دن وہ گویا عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں وہ صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے دیٹس اٹ سامان سو برس کپل کی خبر نہیں جس کے لیے لمبے لمبے منصوبے ہیں کیا محسوس ہوگا ایک گھڑی گدار کرائے بلاغ یہ قرآن کا پیغام تو ہے پہنچا دیا جانا فہل یوں کو القل فاسقون بس ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے جو فاسق یعنی نافرمان فرمان ہیں یہ الحمد سورہ صور مکمل ہوئی اور یہ مکی صورتوں کا ایک سلسلہ جو سات صورت حامی سے جن کا آغاز ہے ان کا بھی معاملہ مکمل ہوا اب تین مدنی سورتیں آ رہی ہیں اور ان شاء آج بھی اور کل بھی مطالعہ رہے گا یہ تین مدنی سورتیں جو ہیں ان میں بھی ایک ترتیب ہے سورہ محمد ابھی ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قتال کا ذکر آئے گا اس کے بعد سور فتح کا مطالعہ ہوگا اس میں حضور کا مشن اللہ کے دین کا غلبہ اس کا ذکر آئے گا اور جب دین غالب ہو تو ایک اسلامی ریاست ہوگی اس کے لیے کیا رہنمائی ہے اس کے لیے بڑی اہم ہدایات اس سے اگلی سورج سورہ حجرات میں ہمارے سامنے آئیں گی تو یہ تین صورت تسلسل میں قتال کا حکم دین کے غلبے کا تذکرہ اور غالب ہو جانے کے نتیجے میں اسلامی ریاست جو قائم اس کے لیے ہدایات کا بیان بڑا خوبصورت سیکوینس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک اور نام صورت القطال بھی ہے قتال اور یہ غزۂ بدل سے پہلے نادل ہوئی جیسے البقرہ کا نزول ہجرت کے بعد ہے اور مباعث اور احکامات آئے ہیں اسی طرح سور محمد میں بدل سے پہلے قتال کے حوالے سے کچھ ہدایات عطا کی گئی ہیں اور اس صورت میں آپ اس کی کلوزنگ ہر آیت کی دیکھیے گا جو قرآن کا اپنا ایک ردم ہے اجازت دیجیے گا جو قرآن کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے قرآن کا جو فوتی آہنگ ہے وہ بڑا نمایاں ہے اس سور محمد میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ وسلم اللہ قفر وسد اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے امال ضائع کر دیے اب ذہن میں رکھیے ہم مکی صورتوں سے کہاں گئے مدنی صورتوں میں مدنی صورتوں میں اب کہاں ہیں جہاں قطال کے مباحث بھی ہیں، ہاں، ٹکراؤ بھی ہے بدر تو ہوگئی مشرقین کے خلاف ان کا ذکر بھی ہوگا اور مدنی زور اور قطال کے, کے تقاضے کفر اللہ اعمالهم جن لوگوں نے فکر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے امال ضائع کر دیے اللہ آمن و سوالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک امال کیے وہ آمن بلا محمد اور ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا اہم ہے کیونکہ مدینہ میں اہل کتاب بھی تھے یہود بھی تھے وہ اللہ کو مانتے تھے علیہ السلام کو مانتے تھے کو مانتے تھے نہ اب اللہ کو ماننا ہے تمام پیغمبروں کو بھی ماننا آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو ایمان مکمل ہوگا ورنہ ایمان نہیں ہے تو خاص حضور پر ایمان کا ذکر وہ عامن ایمان الزین علا محمد اور اس پر ایمان لا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا محمد حق مبہم اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے فرآن ہم سے آتی اللہ نے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے وہ اسلحہ بال اور ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا عقائد درست اعمال درست معاملات درست حالات درست مشکلات کی دوری اور اللہ کے نسرت یہ سب کچھ حالات کے درست کر دیے جانے میں شامل ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی و ان الذین امنوا تبعوا الحق من ربہم وجلو ایمان لای انہوں نے اپنے رب کے طرف سے حق کی پیروی کی كذلك یضرب اللہ للناس امثالہم اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں اور احوال بیان فرماتا ہے اب قتال کے بارے میں کچھ ہدایات کیونکہ ٹکاؤ شروع ہونے لگا ہے بدر سے پہلے سورت کا نزول ہے فاذا لقیتم الذين كفروا فضربوا الرقاب پھر جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں مارو یہ ہے قرآن جو صبر کی بات بھی کرتا ہے درگزر کی بات بھی کرتا ہے معافی کی بات بھی کرتا ہے نرمی کی بات بھی کرتا ہے لیکن جب قتال کا میدان سجے تو آگے بڑھ کر گردن اڑانے کی بات بھی کرتا ہے اور گردن صرف اس کی جو خود اڑوانے کو آئے اللہ اکبر ورنہ حضور کی ہدایات پڑے خما کے الزامات ہیں مسلمانوں پر ہمیں تو جواب دینا ہے حضور کی ہدایات پڑھے عورتوں کو قتل نہ کرنا بوڑھوں کو قتل نہ کرنا مریضوں کو قتل نہ کرنا بچوں کو قتل نہ کرنا جانوروں کو قتل نہ کرنا عبادت گاہوں کو مت ڈھانا کوئی اپنے راہب خانے میں کھڑا عبادت میں اس کو ہاتھ نہ لگانا فصلوں کو نہ نقصان پہنچانا تو بچا کون جو ہتھیار ڈال لے اس کو قتل نہ کرنا جو گھر کا دروازہ بن کر لے اس کو قتل نہ کرنا جو امان مانگ اس کو قتل نہ کرنا کون بچا جو آ رہا ہے مرنے مرے پھر یہ ہدایت ہے ہمارے دین کی لیکن جب میدان سجے گا تو ہدایت دی جائے گی یہ ذہن میں رہے پہلے بھی اس نے سورۃ توبہ میں کلام ہو چکا ہے فإذا لقيتم الذين كفروا فضربر رقاب جیسے تم کافر سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں مارو حتا اذا اسخنتمهم فشدوا ال وثاق کہ جب ان کی خوب خوریزی کر لو تو ان کی قید مضبوط کرو اچھی طرح ان کی کمر توڑ دی جائے تو اس کے بعد قیدی بنانے کی اجازت ہے فاما من بعدو اما ام فیدا ان بس اس کے بعد یا تو احسان کر کے قیدی چھوڑ دو ایسے ہی بلا معاوضہ معاف کر دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو آپشن ہے حتا یہاں تک لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے کیا مطلب وار ختم ہو جائے اور پوری جو قوت ہے وہ توڑ دی جائے کفار کی پھر تمہارے پاس آپشن ہے چاہو تو تم ان کو قید کر سکتے ہو قید کرنے کے بعد بھی یہ بزنس آف وار کے بارے میں احکامات ہیں احسان کر کے چھوڑ دو یہ اسلام کی تعلیم یا فدیہ لے کے چھوڑ دو اسلام کی تعلیم اب جو بچے ان کو کیا بنائیں گے غلام اور کنی سنے اسلام کی تعلیم سنے خود کھاؤ گے وہ غلام کو کھلاؤ گے جو خود پہنو گے انہیں پہناؤ گے ستر مرتبہ دن میں غلطی کرے تو معاف کرو گے رکھے گا کوئی غلام تو پھر قرآن کہتے ہیں آزاد کرنے پر جرصواب یہ آف وار کے لیے وار لائک سچویشن کے دوران کی ہدایات جو قرآن عطا کرتا ہے پوری آبادی کو نہیں قید قیدی بنایا جاتا جو لڑنے کو آئے میدان میں ان کو قیدی بنایا جاتا ہے معاف کر سکتے ہو فدیا لے کے چھوڑ سکتے ہو نہیں پھر یہ اکوموڈیٹ ہوں گے مسلم سوسائٹی میں اور غلام اور کنیزوں کے احکامات الگ ہیں امپلائی سے ہٹ کر خود کھاؤ انہیں کھلاؤ غلام کے بارے میں امپلائی کے بارے میں نہیں ذہن میں رکھیے گا یہ ہدایات بڑی خوبصورت خیر تفصیل کا زیادہ موقع نہیں ہے زارے کا یہ تو حکم ہے لم اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے ضرور انتقام لیتا بلا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو ایک دوسرے سے آزمائے تاکہ میدان سجیں گے کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا اسلام کا غلبہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی نصرت آئے گی حق اور باطل کا فرق واضح ہوگا اور بدر کے دن کو کیا کرار دیے یوم فرقان فرق کر دینے والا دن ودین قطع سمیل اللہ اور جو اللہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے فلن یو اعمال تو ان کی آمال اللہ ان ان ان نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان کا بھرپور عجر ان کو عطا ہوگا اللہ جلد ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حال کو سوار دے گا جنت اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس سے انہیں کر دیا گیا ہے سبحان اللہ دو پہلو ہے ایک تو وہ ابو داؤں شریف کی اچھا یہ رکو مکمل کر کے ترابی کی طرف چلیں گے ان اللہ تعالیٰ مختصر بیان باقی دو حدیثیں ایک حدیث ابو داؤد شریف کی طویل حدیث ہے اس کا ایک حصہ کبھی ذکر میں آیا تھا جب ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے فرما برداری کی حالت میں اللہ اسی طرح کی موت مجھے آپ کو آتا فرمائے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے دنیا والے کفن تیار کرتے ہیں خوشبو تیار کرتے ہیں اس کا جنت سے کفن آتا ہے اور اس کے لیے جنت سے خوشبو آتی ہے فرشتوں کی جھرمٹ میں اس کی روح کو لیا جاتا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان ہر آسمان پر فرشتے اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں اور نوٹ کر لیں یہ ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے اس میں کسی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں بالکل اوتھیٹک روایت ہے مستند روایت ہے یہ نوٹ کر لیجئے گا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان فرشتے استقبال کرتے ہیں رب العالمین کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کی روح رب العالمین مبارک مبارکباد دیتا ہے پھر اس کو برسق یا قبر کا ٹھکانہ اس کے حوالے کیا جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے خوشو بھری ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کا جنت کا دکھا دیا جاتا ہے اس کا طبی دے دے جنت ابھی انٹری دے دے تسلی دی جاتی ابھی تو تم برزخ کی مزے لو جنت میں داخلہ اپنے موقع پر ہوگا یہ ہے ایک حدیث دعو شریف کی اور دوسری بخاری میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ ہو جائے گا ہر جنتی ڈائریکٹلی اپنے گھر پہنچے گا اب گوگل میپ کو بھی بھول جائیں جی وہ فیلڈ ہوگا اس کے اندر اور ڈائریکٹلی اپنے مقام پر ٹھکانے پر پہنچے گا کوئی اس کو مشقت و تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی اللہ کا جنت الفردوس اے اللہ ہم تو فردوس کا سوال کرتے ہیں یا تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا وہ سب بھی اقدام اکم و تمہارے قدموں کو مضبوطی آتا فرما دے گا اس نصرت پر کچھ بات سوریہ عالمران آیت نمبر ایک میں ہوئی تھی پھر سور حج کی آیت نمبر انتالیس میں ہوئی تھی اور ستائیس شب میں سورج سب کی آیت نمبر چودہ میں کریں گے انشاءاللہ اللہ کی نصرت سے مراد اس کے دین کی مدد کرنا اور کل تفصیل آئی حامی میں سجدہ میں توحید کا عملی تقادہ اللہ کی طرح دعوت دو سورہ شراء کا مطالعہ کل بھی ہوا آج بھی ذکر ہوا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد وجہد کرو یہ ہے اس امت کا مسئلہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوگے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اللہ کی مدد کرو اس کے دین کی مدد مراد اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی آتا فرما دے گا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے و اللہ کفر لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے امال ضائع کر دیے سے کہ جو اللہ نے معاملہ ہوگا اللہ ایمان والوں کا مولا پشت پناہ کار ساز ہے وانل کافرینا لا مولا لہم وقافر کا کوئی مولا کوئی کار ساز کوئی پشت بنا نہیں ہے وہ کا میدان تھا تفصیل کا موقع تو نہیں ایک موقع پر ابو سفیان وہ کفار کے کی کیمپ میں بھی تھے ایمان نہیں لائے تھے کہا کہ لنا عزہ بلا عزہ لكم اے مسلمانوں ہمارا عزہ ہے عزہ دیوی ہمارا عزہ ہے تمہارا کوئی عزہ نہیں حضور نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکھن اللہ ہمارا مولا ہے پشپنا ہے کار ساز ہے تمہارا کوئی مولا تمہارا کوئی پشپنا کوئی کار ساز نہیں ہے یہ ہے جو جواب جواب یہ بدر کے میدانوں میں عہد کے میدانوں میں دیگر مواقع پر چلتے رہے اور قرآن میں اس کی تعبیر یا قرآن کی تعبیر ان الفاظ میں ہمیں ملتی ہے